و اصحابکا یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج بھی ایک باقاعدہ موضوع کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ان کی تشریح و تفسیر کے ساتھ چند باتیں ارخزار کریں گے اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے علم سے قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن پاک کا علم سیکھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے مبارک عظمت علی شان ہے جو شخص جمعہ المبارک کو میری ذات پر سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی سو حاجتوں کو پورا فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کہ اٹھارویں پارے میں سور مومنون اس کی ابتدا میں چند آیات مبارکہ وہ انشاء اللہ آج سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور اس کامیابی کے پیچھے وہ اپنی تمام تر کوششوں اور محنت اور ہر طرح کی کاوشوں کو لگاتا ہے جو اس سے ہو سکے اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنی محنتوں کو خرچ کرتا ہے اپنی نیند قربان کرتا ہے اور تمام تر کوششوں کاوشوں کے ساتھ کامیابی کو حاصل کرنے کی طرف ایک دوڑ ہے اور ایک لگن ہے آیا کہ مسلمان کو دنیا کے اندر بھیجا کیا ہے پیدا کیا گیا ہے تخلیق اس کی کی گئی ہے تو کیا صرف اس مسلمان کو دنیاوی کام کاج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے کیا مسلمان کو دنیا کے ہی مال و متا کمانے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے اور کیا ظاہری طور پر مال و متا کما لینا یہ مال حاصل کر لینا کیا مسلمان کی کامیابی یہی ہے اس کا معیار یہی ہونا چاہیے ہرگز ایسا نہیں ہے قرآن مچید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالی نے مسلمان کی تخلیق کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و ماں خلق تل جن نہ بدون اور میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے یعنی ان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کی ہے ان کو دنیا میں بھیجا ہے تو وہ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اپنی معاش کے معاملات کمائی کرنا روزگار کا سلسلہ اپنانا روز مرہ کی زندگی ضروریات اپنی پوری کرنا اپنے بچوں کے معاملات کو چلانا یہ بھی ساتھ ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اپنی آخرت کو اللہ کو اللہ کی یاد کو ذکر کو عبادتوں کو بالکل یکسر بھول جائے یہ طریقہ کار یہ انداز بالکل مناسب نہیں ہے اور ہر کس درست نہیں ہے اور اگر کوئی شخص دنیاوی طور پر بہت زیادہ ترقی کر لے بہت کمالے بہت کچھ عروج پہ, پہ پہنچ جائے تو ایسے شخص کو بھی کسی طور پر بھی کامیاب نہ تصور کیا جا سکتا ہے نہ اسے کامیاب کہا جا سکتا ہے کامیاب وہی ہے جسے اللہ کامیاب فرمائے کامیاب وہی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب فرمائے کامیاب وہی ہے جسے شریعت مطالعہ کامیاب فرمائے اور وہ مومن کون سے کامیاب ہیں وہ مومن کون سے فلاح پانے والے ہیں وہ مومن کون سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مومن ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی کو گزارنے والے مومن ہیں وہ کون سے مومن ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے ان کا بیان فرمایا ہے ابتدان حضرت عمر بن خطاب ردی اللہ کو تعالانہ آپ کی ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بن بناٹ کی طرح آواز سنائی دیتی ایک دن وہی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے. ہم ٹھہرے رہے جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی وہ دعا کون سی دعا یہ مانگی اے اللہ از ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ کرنا اے اللہ وجل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ کرنا ہمیں عزت دینا اور ہمیں ذلیل نہ کرنا ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن یعنی ہمیں منتخب فرما لے کسی اور کو منتخب ہم پر کسی دوسرے کو منتخب نہ فرما اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد المؤمنون سے لے کر دسویں آیت کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور ان دس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے ان مومنین کے ان دس صفات کو ان دس پیاری عادتوں کو بیان کیا کہ جن دس عادتوں جن پیاری صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیاب فرمایا ہے ان مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کی بشارت عطا فرمائی ہے آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے وہ سنتے ہیں کہ کن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قد افلحل بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے اللہ خاشعون اور جو اپنی نماز میں خوشو خضو کرنے والے ہیں اپنی نماز میں اللہ تبارک و تعالی کہ حضور اس طرح حاضر ہوتے ہیں گر گڑ گراتے ہیں اللہ تعالی کے حضور آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ خوشوخو کے ساتھ ڈرتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے ظاہری اعضا کے ساتھ اور باطنی آزا یعنی باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی ان کے آزاد بھی ایسے حاضر ہیں اور وہ باطنی طور پہ بھی اپنے تصورات اپنے تخیلات ان تمام تر اپنی سوچیں اپنی فکریں وہ تمام تر دنیاوی معاملات سے ہٹا کر وہ اللہ کی عبادت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز کے ظاہری معاملات کا بھی خیال رکھتے ہیں نماز کے فرائض ہوں واجبات ہوں سنتیں ہوں مستحبات ہوں ان کا خیال رکھتے ہیں نماز کے مقروحات ہیں ان سے بچتے ہیں ناپسندیدہ باتیں ہیں ان سے بچتے ہیں نواز کے اندر کس طرح اپنے دل کو مشغول کرنا ہے ان پر عمل کرتے ہیں فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اللہ کے حضور ایسے حاضری دیتے ہیں کہ رب کعبہ ان مومنوں کی تعریف فرما رہا ہے اور ان مومنوں کی کامیابی کا اعلان خود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ان کا اعلان فرما رہا ہے کہ وہ مومن وہ کامیاب ہو گئے وہ مومن کامیاب ہو گئے اس آیت مبارکہ میں جو بشارت دی گئی وہ فرمایا پہلی بات مومن کے ذکر کی گئی کہ مومن وہ کامیاب ہے ایمان نہیں تو کچھ نہیں پہلی شرط ہی ایمان ہے ایمان کے بغیر کسی کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے وہ جتنا بھی بڑا کوئی بظاہر نیکیاں کرنے والا ہو بظاہر کتنی بھی عبادت کرنے والا ہو عبادت گزار ہو عبادت گزار سے مراد دنیاوی طور پر جنہیں عبادت سمجھا جاتا ہے یا واقع ہی عبادت کرتا ہو لیکن ایسا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج تو ایمان پہلی شرط ہے آپ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی پڑھیں جہاں جنت کی جزائیں ہیں جنت انعام ہے جہاں جتنے بھی انعامات کا ذکر ہے تو بیان کس کو کیا گیا ہے ان تمام تر چیزوں کے ان اللہ دینا عام انامل ایمان اور نیک عمل کیے جنہوں نے ایمان پہلے کہیں فرمایا وہ ہوا مومن جس نے عمل کیے نیک لیکن مومن ہو تو ایمان کی شرط یہ پہلی شرط ہے اگر ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے کسی کے ساتھ بظاہر نیکی والے معاملات ہو بظاہر کسی کے ساتھ مدد والے معاملات ہو کسی کا علاج معالجہ ہو کسی کی مالی امداد ہو کسی کے ساتھ حسن سلوک ہو کسی کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ ہو کسی کی مشکل کو آسان بنا دیا ہو لیکن ایمان نہیں تو یہ نیکیوں کی ان کی جزا اللہ کے حضور اس کو کچھ نہیں ملے گی پہلی شرط آدمی کا ایمان ہونا یہ ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت کرنا بھی آدمی پر بہت ضروری ہے کہ بس اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے نیکی والے اعمال تو بڑے کیے جاتے ہیں لیکن ایمان کو محفوظ نہیں کیا جاتا ایمان کی حفاظت نہیں کی جاتی ایمان ضائع ہو گیا نیکیاں جتنی بھی کرتے رہے تو اس نیکی کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہوگا جب ایمان ہی نہیں ہے تو ایمان شرط اول ہے اور وہ ایمان اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جیسے ایمان لانا ہے اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان تمام رسولوں پر ایمان ایمان اللہ کی کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر اور دین متین کی ضروریات دین پر ان تمام پر جو گئے وہ ایمان یہ ایک مسلمان کے لیے جو ضروری اور اہم چیزیں ان تمام پر اس کا اعتقاد اور ایمان ہونا یہ اس کی ایمانیات کے احکام اور مسائل ہے ان کے اوپر بہت زیادہ آدمی کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے تو ایمان کے بعد یہ فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں میں گرگراتے ہیں خوش و خزو کرتے ہیں نماز کے ظاہری اور باطنی ظاہری طور پر اعزا کے ساتھ بھی نماز میں ہمیں حکم ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے اندر نظر کہاں رکھیں آنکھ کے کنارے سے کسی طرف ہم نہ دیکھیں آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں کوئی ابس اور بیکار کام ہم نہ کریں کوئی دوسرے کام کے اندر جو گئے وہ ہم مشغول نہ ہو جائے نماز کے اندر ہم اپنی انگلیوں کو یہ چٹخانے والے کام میں مشغول نہ ہو جائے اسی طریقے سے کوئی اور معاملات کے اندر کئی ایسے نماز کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے امام کے پیچھے کھڑے نماز تقوی اللہ اکبر کی. لیکن وہ داڑھی کو تھوڑی دیر سر کے اوپر خارج کر لیں گے پھر اگر ٹوپی ہے تو اس کو صحیح کر لیں گے تھوڑی دیر بعد پھر ان کو کوئی دل میں ایسی خجلی سی ہوتی ہے کہ بھئی کہیں خارج ہو رہی ہے خارج کر لو بھائی پھر حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نماز کے اندر ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی آم سیکھنے چاہیے کہ ہمارا ہاتھ اگر اٹھ جائے تو کب ہماری نماز ٹوٹ جائے گی یہ غور کیے بغیر ہی وہ جتنی بار وہ ہاتھ اٹھاتے رہتے اور یہ معاملات کرتے رہتے حالانکہ ضرورت اگر واقعی آدمی کے لیے پریشانی ہو رہی ہے اس کو تو ایک رکن میں اس کو دو بار اجازت ہے یعنی آم میں کھڑا ہے تو اب اس کو اگر حاجت ہے اس کو ضرورت ہے تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے خارج کر لی گئی پھر ہاتھ باندھ لیا بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے پھر ضرورت پڑی تو پھر یہ اٹھا کے اس نے کہیں کر لیا اب باندھ لیا اب تیسری بار نہ کرے کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے لیکن بس ایسے ہی رہنا اور بالوں کو چھیڑتے رہنا پانی کے قطرے ہیں تو ان کو صاف کرتے رہنا اور اس طرح یہ ظاہری طور پہ ہم نماز کی طرف نہیں ہیں تو جب ظاہری ہم ان چیزوں میں مشغول ہیں تو قلبی طور پر تو تصور ہی نہیں کہ نماز کی طرف آدمی آئے تو خوشوخو کی علامت ہی یہی ہے ظاہرین بھی ہم ہوں اور باطن بھی ہم نماز کی طرف ایسے مشغول ہو جائیں جب ظاہر اور باطن کے ساتھ ہم نماز کی طرف مشغول ہوں گے تو پھر دیکھیں اس نماز کا ذوق کیا ہے پھر دیکھے کہ یہ نماز ہمیں یہی نماز کن کن گناہوں سے بچاتی ہے یہ نماز ہمیں نیکیوں کی طرف کیسے راغب کرتی ہے یہ نماز ہمیں کیسے کیسے فوائد اسی نماز سے ہمیں حاصل ہوں گے پھر دیکھے کہ اس نماز کے کتنے انعامات ہمارے اوپر آتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ اپنی نماز کو آ... پڑھنے کی کوششیں کرنی چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارک ہے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت جو گئے وہ سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے بعد آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی اللہ اکبر یعنی نماز کے اندر آسمان کی طرف نظریں اٹھانا اس سے خطرہ ہے کہ آدمی کی نظریں ہی چلی جائیں اس کی نظریں اس کی آگ کی نعمت ہی اس سے چھین لی جائیں اس لیے نماز کے اندر تمام تر ترکوشوں کے ساتھ نماز کو توجہ کے ساتھ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے نماز, نماز کی حالت میں قیام میں ہے سجدے کی حالت کو ہم دیکھیں جو نماز کے مستحبات ہیں رکو کی حالت میں ہم قدموں کی طرف نظر کریں تو جب اس طرح ہماری یہ ظاہری حالت ہوگی تو انشاءاللہ شاء بھی طور پر بھی تصور انشاءاللہ بنتا رہے گا یہ اصل میں شیطان ہے جو آدمی کو اول روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے لیکن جب وہ انسان اس کو جھٹک دیتا ہے نماز کی طرف آ جاتا ہے تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کسی طرح اس آدمی کو نماز میں ہی ادھر ادھر مشغول رکھا جائے اور اس کو نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھنے دی جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ, توجہ کرنے والے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی لگزش ہے اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز میں پسلانا چاہتا ہے یعنی وہ اپنی نماز کے اندر اس کی توجہ کو ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے تو اس لیے جس طرح بھی ہو سکے اپنی نماز کو اللہ کے حضور ایسی حاضری کے ساتھ بنانی چاہیے تاکہ وہ نماز کا ایک آدمی کو لطف بھی آئے اللہ کا کا ترا ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فائ تکن ترا فائن نہ ہو اور اگر یہ نہیں ہے معاملہ فیناق یہ تو تصور باندھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب ہم پانچ وقت کی نماز اس انداز سے پڑھیں ہم گھر میں ہوں تنہا بھی پڑھ رہے ہیں ہم نوافل پڑھ رہے ہیں ہم گھر میں سنتیں پڑھ رہے ہیں اس انداز سے پڑھ رہے ہیں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ ایک تصور بن جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم جب تنہائی میں بھی جائیں گے تو اگر کوئی نافرمانی والے کاموں میں مشغول ہوں گے تو ایک دم یہ تصور آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ کئی گناہوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جب نماز ایسی ہوگی تو پھر نماز وہ گناوں سے ہمیں بچانے والی بھی نماز ہوگی ہمارے بزرگا نے دین کی اس طریقے سے نمازوں کے پڑے بے شمار واقعات ہیں حضرت سعیدنا حاطم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ،, اللہ اکبر اتنے اے یہ بزرگ تھے کہ ان سے ان کی نماز کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ کی نماز کا عالم کیا ہے تو یہ فرمانے لگے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں جب وضو اچھی طرح کر لوں تو پھر آ کر بیٹھ جاتا ہوں اپنے اعضا کو بھی حاضر کر لیتا ہوں اور توجہ بھی تمام تر حاضر کر لیتا ہوں اور پھر اس کیفیت کے ساتھ میں تمام تر توجہ کے ساتھ اور ظاہری اعضا کے ساتھ ایسا حاضر ہو جاتا ہوں اور نماز جب پڑھنے لگتا ہوں تو میرا یہ تصور یہ بنتا ہے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میں پل سرات پہ کھڑا ہوں جنت میری دائیں طرف جہنم میرے بائیں طرف مالک الموت میرے پیچھے ہے اور یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے کہتے ہیں میں اس طرح نمائند یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر میں قیام کرتا ہوں جس طرح شریعت متحرہ کا حکم ہے پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے رکوع آرزی کے ساتھ سجدہ یہ سارے آزا کو بجا لاتا ہوں اور امید بھی ہے اور خوف ہے ان دونوں کیفیت کے ساتھ میں نماز کو ادا کرتا ہوں پھر اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے کہ میں نہیں جانتا میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا انہوں نے پوچھا آپ کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے تیس سال سے میری نماز ایسے ہی ہے تیس سال سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر تیس سال سے اس انداز سے نماز پڑھتے رہنا اور پھر ڈر کی کیفیت یہ ہے خوف کی کیفیت یہ ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ انہی کا حصہ تھا عبادت گزاروں کا ہم تو ایک آدھا عمل کریں تو ہمیں شیطان کہاں سے کہاں اٹھا کر بٹھا دیتا ہے وہ دل ہی دل میں ہمیں ایسی وسوسے ڈال دیتا ہے بڑے عبادت گزار بن گئے نیکوکار بن گئے بڑی ہم نے باتیں کر لی ہیں بہت نیکیو والے معاملات ہم نے کر لیے ہیں یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے تو اللہ کے حضور حاضری بھی دیں خوش و خزو کے ساتھ رب کعبہ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے تو پہلی صفت کامیاب معاملوں کی فرمائی جو نمازوں میں اللہ تعالی کے حضور ایسے ڈرتے ہیں خوش و خضو کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں دوسری بات ارشاد فرمائیں ودین لگ اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں وہ جو کسی بھی بےدا بات کی طرف التفاط نہیں کرتے فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کو منہ سے نکالتے نہیں ہیں یعنی وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں ایسے فضول اور لگویات سے بچنے والے ہیں ان کامیاب مومنوں میں اللہ تعالی نے ایسے مومنوں کی بھی تعریف فرما دی ہے ان کو ذکر فرما دیا ہے کہ وہ جو بہدہ باتوں سے فضول باتوں سے ان سے بچنے والے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ بھی مومنوں میں سے وہ ہیں جو کامیاب مومن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس مومن کامیاب فرمائے پہلا خوشوخو دوسرا بہدا اور فضولیات سے بچنے والا فضول باتوں سے بچنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے زبان دل دیگر آزاد بے کار باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علی ول وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی نجات کیا ہے آقا صلی اللہ و علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ اور بےکار ادھر ادھر نہ جاؤ اپنے گھر میں جو ہے گنجائش رکھو یعنی اپنے گھر میں رہو بےکار ادھر ادھر نہ جاؤ مختصر یہ ہے کہ آدمی لگو کاموں سے بچے وہ لگو اور فضولیات وہ چاہے باہر مجمے میں ہوں ایک وہ دور تھا آج بھی کہ جس وقت بکت سے یہ مزمت کی جاتی کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے باہر کی مجلسیں اچھی نہیں ہے باہر کی صحبتیں اچھی نہیں ہے گھر میں رہنا چاہیے گھر میں رہو اور گھر میں رہ کر اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچاؤ برے دوستوں سے بچاؤ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے تو گھر کی تنہائی بھی کوئی اچھی نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالخصوص گھر کی تنہائیوں میں ہے پہلے تو بزرگ یہی گھر کی تنہائیوں کو اختیار کرتے تھے واقع ہی کس مقصد کے لیے کہ عبادت گزارنے کے لیے یکسوئی کا ذریعہ ہے اپنے گھر میں رہیں لیکن آج اپنا الگ, الگ الگ روم بنانا اپنے الگ الگ روم کے اندر مصروفیات کو بنانا یہ کوئی اچھے اور مفید کاموں کے لیے کم اور برائی کے معاملات کے لیے زیادہ کیونکہ آج کی صحبتیں وہ صرف لوگوں کے مجموں کے ساتھ منحصر نہیں ہے انٹرنیٹ کا دور ہے موبائل کمپیوٹر کمپیوٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے طرح طرح کے جو وہ ذرائع ہیں آدمی گھر میں تنہا بیٹھے ہوئے بھی اتنے لوگوں کے جھرمٹ میں گویا کہ ایک جال میں ہے انٹرنیٹ جال ہے ایک جال میں پسا ہوا ہے وہ گھر کی تنہائی میں بھی بیٹھ کر کس صحبت میں پڑا ہوا ہے اللہ اکبر اللغو لگ زبان سے لگ و بات فضول بات گناہ کی بات تو ہے ہی گناہ ہمیں فضول باتوں سے منع کیا گیا فضول بات ہر فضول بات گنا نہیں ہے فضول بات کو گنا کے زمرے میں نہیں بیان کیا جاتا ہاں اچھی آدمی کی صفات میں سے نہیں ہے کہ وہ فضول باتیں کرتا رہے لا یعنی کاموں میں پڑا رہے لیکن یہ ایسے کام ہے جو ہمیں گناہ کے کاموں میں ڈال دیں گے تو اس لیے اس کام سے ہی روک دیا تھا کہ گناہ کے کام کی طرف جائے نہیں اس سے ہی بچو لیکن زبان کی جو صحیح حفاظت نہ کرے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کمرے میں زبان کی حفاظت کر رہا ہے وہ کسی کے ساتھ زبان سے نہیں بول رہا لیکن اس کے ہاتھ چل رہے ہیں اس کا دماغ چل رہا ہے اس کی نظریں چل رہی ہیں کون سی بدنگاہی میں پڑا ہوا ہے کون سے دل کے برے خیالات میں پڑا ہوا ہے کون سی انٹرنیٹ کی مصروفیت میں پڑا ہوا ہے تو گھر کی تنہائیوں کی بھی مصروف جو تنہائی ہیں ہر ایک کے لیے وہ بھی اچھی نہیں ہے مفید نہیں ہے والدین کو بہت غور کرنا چاہیے ماں باپ کو بالخصوص اپنے بچوں کو بھی ایسا تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے معذرت سے بہت سے گھروں میں ہے ایسے نظام کہ ٹھیک ہے اب بچہ بارہ سال پندرہ سال کا ہو گیا اس کو الگ روم چاہیے اس کا وہ الگ روم ہے بچی کا الگ ہے بیٹی کا الگ ہے ایسا تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے بچوں پہ بھی اس حوالے سے بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کی گھر کی تنہائی میں بھی اس کی انٹرنیٹ کی مصروفیت وہ کیسی ہے اس کی انٹرنیٹ کی مصروفیت کیسی اور یہ صحبت اس کی کیسی ہے اول ان چیزوں سے ویسی ہی گریز کرنا چاہیے ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے لیکن اگر کچھ استعمال ہے تو کیسا استعمال ہے تو اس سے یکسر ماں باپ کو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا بھی چاہیے انسان طرح طرح کے گناہوں میں اس تنہائی میں رہ کر بھی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے کثیر اس کو جو ہے دنیاوی طور پر بھی نقصان اٹھا رہا ہے اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر رہا ہے اپنے پڑھائی کو تباہ کر رہا ہے اپنی تعلیم کو تباہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی کتنی تباہیوں کی طرف وہ چاہ رہا ہے وہ نوجوان جس کے ابھی نوجوانی کے دن جو ہے وہ یہ اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو کچھ بنانے کے دن ہے لیکن اس کی ایسی مصروفیات ہوگی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہی تباہی کی طرف لے کے جانے والا ہے آج بعض ماں باپ اس سے غفلت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے ہمیں ستا نہیں رہے اپنے کاموں میں مشغول ہے لیکن شاید یہ ماں باپ جانتے نہیں ہیں کل کو ان کو پچھتانا پڑے گا یہ روئیں گے تو اس لیے ایسی صحبتوں سے آج ہی اپنے بچوں کو ضرور بچانا چاہیے اور بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے آگے کامیاب مومن کی تیسری صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هُم فاعلون اور وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں یعنی اپنی زکات کو آدھا کرنے والے ہیں کامیابی پانے والے اہل ایمان مومن کا جو ہے وہ تیسرا یہ وصف بیان کیا گیا کے پابندی کے ساتھ ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکات دیتے ہیں اور زکوات جو شریعت مطالرہ نے اس پر لازم کی ہے جس جس مال میں جس جس انداز سے لازم کی جتنی جتنی کی وہ اس مال کی زکاتوں کو ادا کرنے والے اللہ کے نام پر اللہ کے حکم پر اپنے مال کی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان مومنوں کو کامیاب مومن فرمایا ہے یہ مرد بھی یہ عورتیں بھی ذکر یہاں پہ اگرچہ مردوں کے سیکھوں کے ساتھ ہے لیکن ان فضائل کے اندر تمام خواتین مومن خواتین بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں جو ان صفات کے ساتھ اور ان اوصاف کو اپنے اندر اپناتی ہیں وہ بھی ان تمام تر تعریفوں کی بھی حقدار ہے اور ان تمام تر فضائل وہ بھی انہیں ملیں گی اور یہ تمام تر کامیابیاں اللہ ان خواتین کو بھی عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا جس نے مال کی زکات کو ادا کیا اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا یعنی وہ اپنے مال کو نقصان سے بچا لیتا ہے مال کا زکوۃ کا ادا ہو جانا اس مال کی جو ہے وہ نقصان سے بچنے کی صورت ہو جاتی ہے اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا خشکی ہو یا برری۔ اس میں جو کچھ بھی ضائع ہوتا ہے وہ جو تباہ ہوتا ہے فرمایا مال وہ زکوات نہ ادا کرنے کی وجہ سے آدمی کا مال ضائع ہوتا ہے ہم کسی شخص کو خاص نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا مال ضائع ہو تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے زکات نہیں ادا کی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اپنے آپ سے ضرور کہہ سکتا ہے وہ اپنے آپ سے ضرور پوچھ سکتا ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ ضرور کر سکتا ہے کہ مجھ سے کیا کوتاہی تو نہیں ہوئی زکات کی ادا کرنے میں کیونکہ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ چاہے کہ کوئی مال جو ہے وہ آگ کسی مال کو جلا دے یا کوئی مال ضائع ہو جائے تو وہ زکات نہ ادا کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے تو اس لیے آدمی کو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے مال کی پوری پوری زکات کو ادا کرنا چاہیے گھر کی خواتین ہوں وہ عموماً یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہیں ہم تو کماتی نہیں ہیں ہم کہاں سے دیں زکات زیورات رکھے ہوئے بچوں کی شادی کے لیے ہم نے رکھے ہوئے مشکل وقت میں کام آئیں گے اس لیے زیورات رکھے ہوئے لیکن اگر آپ کا زیور زکوات کے نصاب کے مطابق ہے آپ کے پاس اتنی رقم یا اتنا کیش یا پرائز مون یا زکوات کے اموال وہ موجود ہیں تو پھر یہ اس طرح کے عذر قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے آگے جا کر کام آئیں گے ہم نے مکان بنانا ہے یا ہم نے آگے جا کر اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ شرعی طور پر ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرنی چاہیے اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے مال کی زکاط جو مالک ہے اسی پر لازم ہوتی ہے بیوی پر بیوی کے مال کی اپنی زکات لازم ہوتی ہے شوہر پر شوہر کے مال کی زکات لازم ہوتی ہے شوہر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیوی کے بھی تمام تر مال کی زکاتے خود اکٹھی کر کے وہ زکات دے ہاں اگر وہ دیتا ہے اپنی مرضی سے اور بیوی کی اجازت سے وہ بیوی کی زکات ادا کرتا ہے الگ بات ہے زکات ادا ہو جائے گی لیکن یہ اس کی باقاعدہ کوئی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے تو اگر بیوی کے پاس اتنا زیور ہے تو وہ اپنی زکات اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی نہیں دیتا اور بیوی کہتی میں کہاں سے دوں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میرے پاس تو زیور ہے تو ایسی خاتون کو ایسی اسلامی بہن کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ فرض کو چھوڑنے والی آپ شمار ہوں گی آپ کے شوہر نہیں ہوں گے فرض کو چھوڑنے والی وہ بیٹی شمار ہوگی اس کا والد نہیں ہوگا جس بیٹی کی ملکیت میں زیور آ چکا ہے جس بیٹی کی ملکیت میں وہ رقم آ چکی ہے جس بیٹی کی ملکیت خود سہب نصاب والی ہو چکی ہے تو اب کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی اپنی ہے. تو یہ یا تو اپنی یہ کیفیت بنا لے کہ یہ اپنے اوپر اس کے اوپر زکاتی لازم نہ ہو یعنی اس کے پاس مالی نہ اتنا ہو یا پھر یہ کہ سال ب سال یہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس فرض کو ادا کرتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ کے تاریخ بنتے رہیں اور یہی مال جسے آج ہم بڑی محبتوں سے جمع کرتے ہیں قیامت کے دن یہی ہمارے لیے عذاب بن جائے اور اسی مال کے ذریعے آدمی کو سزا دی جائے گی اسی مال کے ذریعے آدمی کو عذاب دیا جائے اس کے اذا کو داغا جائے گا اس مال کے ذریعے سے تو یہ بہت ہی خطرناک لمحات ہوں گے اور سخت تکلیف والے لمحات ہوں گے تو اس لیے کوشش کر کے اپنی زکاط کو پورا پورا ادا کرنا چاہیے مدن کے ناظرین آج ہم نے سنہ کی ان دس آیات مبارکہ میں سے صرف تین کا درس سنا کامیاب کون ہے کامیاب مومن کون ہے ان کی کون سی صفات ہونی چاہیے ان شاء اللہ نظیر بھی بی شان نزول کا انہی کامیاب صفات کے اوپر ہی ہمارا کچھ آگے بہت اہم معاملات کو بیان فرمایا ہے اس پر انشاءاللہ شاء اللہ لزیز آئندہ کو سلسلہ شاہ نزول میں ہم یہ سنیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے اور جو کام یا مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان پر عمل کرنے کی توقی فرمائے آمین باغین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم دیکھتے رہیے پدنی چینل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ